مدنی چرن کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اس میں آج کے مدنی مذاکرے کے ہی حوالے سے کچھ مزید گفتگو ہم نگرانی شورا سے مفتی صاحب سے کریں گے اور آپ کے سوالات بھی اس میں شامل ہوں گے اور کل نے دیکھا تھا کہ نگرانی شعورا نے ہی ایک سوال کیا تھا کہ دیکھیں ہمارے مدنی مذاکرے کے جو ناظرین ہیں وہ کتنا اٹینڈ کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس کا جواب یاد رکھ رہے ہیں تو آج دیکھیں کیا سوال ہوتا ہے بہرحال آج یہ تو کافی موضوعات پر گفتگو ہوئی ابتدان ایک بڑا ایک, ایک سینسیٹیو موضوع تھا اگرچہ میر علیہ سنت نے اس پر پہلے بھی کافی کلام فرمایا ہے ایک سوال کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ ہماری پسند کا خیال رکھیں طبیعت شاید. کا طبیعت کا جی جی کی بچوں کی جی تو اس پر امیر علیہ سنت نے پھر دونوں کو ہی مدنی پھول عطا فرمائے تو آپ اس سلسلے میں سارے ملک و بیرون ملک کے سفر ہوتے ہیں اور کئی حوالوں سے اس میں آپ کا ایکسپیرئنس بھی ہوا ہے پریکٹیکلی کئی ایک ایسے تجربہ جس کا آپ کے بیانات میں بھی ہم نے تذکرے سنے ہیں تو آپ اس سلسلے میں مزید کیا فرماتے ہیں امیر سنت نے اس میں بڑا مختصر کلام کیا بس بہت پہلے اس پر کلام ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں امیر سنت نے بڑی معتدل کی, کی کی کہ ہم نے والدین کو بھی وقتن وقتن عرض کیا ہے اور بچوں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں. مگر یہاں آپ دکھیے امیر سنت نے جو جواب دیا نا اس میں یہ تھا کہ ہم بچوں کو سمجھاتے کہ ماں باپ کی پسند کا خیال رکھے اس میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اولاد ہے نا جن اولاد کو بھی تجربات نہیں ہوتے والدین ہوتے تجربات پچیس تیس سال کا فرق ہوتا ہے عموماً بچوں میں اور ماں باپ میں نارملی تو پچیس تیس سال کا فرق یہ میٹر کرتا ہے بچے نہیں سمجھ رہے ہوتے یہ میٹر کرتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہوتے کہ اگر یہ جس طرف یہ اس کی طبیعت مائل ہے یہ اس کو آگے جا کر نقصان دے سکتا ہے تب بعض اوقات ماں باپ کو اپنے دوسرے بچوں کے تجربات ہوتے ہیں بچی بچوں کے تجربات ہوتے ہیں کوئی رشتے دار اور خاندان والوں کے بھی تجربات ہوتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو بات اوقات ماں باپ ان سب کو پیش نظر رکھ کر اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر بھروسہ کرے اور اپنے ماں باپ پر اعتماد کرے ظاہر ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر اس کے لیے کون مخلص ہوگا کیونکہ ماں باپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی یا کوئی ایسا ہوا تو پوری فیملی سروائو کرے گی پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اولاد کو اپنے والدین پر اعتماد کرنا چاہیے اپنے والدین پر بھروسہ کرنا چاہیے اور وہ جو شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اس کو قبول کرنا چاہیے نمبر ایک ہاں والدین کو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اولاد کی طبیعت کا اس کے مزاج کا بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے کیوں ظاہر ہے کہ زندگی اس نے چلانی ہے ایسا نہ کہ ان کے اوپر وہ بچس ہم کہہ رہے وہ چپ چاپ ابھی تو آپ کی بات مان لے گا لیکن گھر تو اس نے چلانا ہے کل کو چلے گا نہیں تو یہ تو یہ بولے گا میں نے چپ چاپ کر لی تینا آپ نے تو چپچاپ کہا تھا اب میں چپ چاپ ہی ہوں تو میں چپ چاپ ہی رہوں گا وہ اگلا بولتی رہے گی کہ بولتا ہی نہیں ہے کچھ تو یوں مطلب کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو حتی امکان اعتماد میں لے اور کوئی فیصلہ اگر ایسا کرنے جا رہے ہیں جس میں اولاد کو کوئی ریزرویشنز ہیں میں نے نوجوانوں کے مسائل سلسلے میں ایک نوجوان نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ماں باپ ہماری سنے تو صحیح واہ. ہمارے ماں باپ ڈائریکٹ ہمیں ایک جملہ کہہ رہے ہیں بول دیا نا بس تم کو سمجھ نہ آئے اب یہ عموماً جملہ والدین اگر کہہ دیتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ مزاج نہ اختیار کیا جائے واہ. اور آپ کے نہ کرنے کی پراپرلی کوئی لوجیکل بات کو وجوہات اپنے اولاد کے سامنے رکھے ہو سکتا ہے کہ اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ اور عقل دی اور کہ وہ کوئی ایسی کام کی بات آپ کے سامنے کر دے اور آپ کو کوئی بات کھل جائے آپ کے سامنے کہاں یار سر میری توجہ نہیں تھی تو چلان کیونکہ چلانا دی. گھر اس کو دیکھیں جی سلانا گھر اس کو ہے یا اس کی طبیعت کا بھی اور اس کی جو سوچ ہے اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور رکھتے ہیں نارملی یہ چاندے ہوتے ہوں گے نارملی رکھتے ہیں کہ اولاد کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے بیٹی سے ہی پوچھتے رہتے کہ کیا چاہتی ہو کیا نہیں چاہتی ہو تو اچھا ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام ہونا چاہیے یہ جو آپ نے جو فرق بتایا نے کہ بعدوں کا جو پچیس تیس سال کا ایج میں فرق ہوتا ڈفرنس ہے دونوں طرف میں نے آپ کی جو بعد مدنی مکالمے اور مدنی جو بیانات سنے اور ایک دو پریکٹیکلی بھی ایک دو معاملات کو ڈیل کرتے دیکھا کہ بعدوں کا جو والدین اپنے اولاد سے جو چیز چاہتے کہ بھائی یہ یوں نہیں کرتا یوں نہیں کرتا تو میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ آپ نے اس طرح سے سمجھایا تھا کہ آپ کی عمر پینتالیس سال ہے وہ بیس سال کا ہے تو اتنا جو ڈفرینس ہے تو کیا یہ بات ہے کہ میں اس وقت پچاس سال کے آس پاس ہوں آپ کی عمر پچاس سال تقریباً ہے ہم تقریباً عمر سے ہے ہمارے بچوں کی عمریں ہے بیس سال بائیس سال اب ہم ان سے ہمارے پچاس سال والی پریکٹس کو اور پچاس سال والی مینٹلٹی کو پچاس سال والی ڈسکشن کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسا میں بول رہا ہوں ایسا کیوں نہیں بول رہا جیسا ہوتا ہوں ایسا کیوں نہیں سوچ رہا اچھی بات ہے اگر ایسی کوئی چیز آ جائے لیکن میں یہ دیکھوں کہ عموما نوجوان 15, 20, 25, 22 سال کی عمر میں ان کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں ان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ کئی ایسے نوجوان ہیں بائیس سال کے پچیس سال کے بیس سال کے دیکھتا ہوں دعوت کے احمدی ماحول میں کہ انہوں نے اپنی بہت ساری خواہشات کو کچلا ہوتا ہے اور ہمارے جیسے یہ سمجھے کہ میں ابھی ہاتھوں ہاتھ میرے ان اسلامی بھائیوں کو جو ہمارے مطلب کہ پچاس سال کے پچپن سال کے پینتالیس سال کے اسلامی بھائی ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ نوجوان بیٹا جو بائیس سال کا بیس سال کا ہے یہ دیکھیں یہ کتنے بیس بائیس پچیس سال کے نوجوانوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے نا جو ماحول میں نہیں ہوتے وہ وہ کام کر رہے جو آپ آپ کی اولاد نہیں کر رہی آپ جو سوچ رہے وہ نہیں کر رہی اس کو اس طرح لانا ہے لیکن کریکٹسائز کر کے اس کو مطلب کہ اس کے اوپر ایسا گسا کر کے اور اس کی ان تمام تر سیکریفائسز کو آپ نگلیٹ کر کے نظر انداز کر کے اسے ڈس کر کے آپ اس کو اس کے پوزیٹو ٹریک پر نہیں لا سکتے اس کو پراپرلی آپ کو Uh, اس کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی اور اس کی تربیت بھی کرنی پڑے گی آشان. تاکہ وہ گریجولی اس لیول کو پا لے کہ جو ہونا چاہیے ورنہ بعض ہیں کہ نوجوانی میں بھی بڑی عمدہ اور بڑے عقل والوں بڑی بڑی عمر والوں کو پیچھے چھوڑ دیں اللہ جس کو چاہے ذہانت اور عقل و فہم عطا کر دے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چالیس پینتالیس سال پچاس سال کی عمر کی عقل ہی بہتر ہوگی نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ نوجوانوں کو بلا کے مشورے کیا کرتے تھے خاص نوجوانوں سے مدری مشورے. مش, مشورے کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی ان کا وہ نیو بلڈ ہوتا ہے یگ بلڈ ہوتا ہے ان کے خیالات اور بڑے مطلب کے بعد بہت ہائی فائی قسم کے ہوتے ہیں کرنا چاہیے کوئی عرت نہیں ہے بہت تبدیل میں تو یہ جو میں نے کہا اس میں جو بھی اگر ڈسبیلنس بات ہے تو اس کو اگ, اگنور کر لیجیے گا بیلنس کے ساتھ چلے اور بس تربیہ شریعت کے مطابق ہو اور توقع بھی شریعت کے مطابق رکھنی چاہیے ماشر. جی مزید آگے جو ایک موضوع تھا آپ نے ہی اس کو لیا کہ ہر روز اسی طرح کے کوئی نہ کوئی اعتراضات کا جو ایک فضا ہوتی ہے کہ جیسے آج جو ہوا کہ بھائی پرچم سجاوٹ کی بجائے غریبوں کی مدد کر دیں تو آپ نے اس کو اسی اندازہ لیا میں اس سمن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو بات آئی تھی وہ یہ ہے کہ مدنی چند کے ناظرین بھی یہاں بیٹھے ہوں گے کہ مثال داود اسلامی کا ایک مدنی ماحول ہے ایک اپنا انداز ہے سارے معاملات ہیں کوئی بھی ایسی وسوسے والی بات یا کوئی سب کوئی سب معاملہ ہو جائے تو ایک دم سے ایک دم زین چینج کیوں ہو جاتا ہے دیکھو حجیب آپ نے بادامیں کھائیے جی کھاتے نا بادام میٹھی کھاتے ہوں گے جی مثال آپ نے پچیس بادام میٹھی کھائیں تیئیس میٹھی بادامیں کھائیں تیئیس بادامیں میٹھی کھائیں اور چوبیسویں کڑوی آ گئی ایک کڑوی بادام پچھلی تیئیس چوبیس میٹھی بداموں کا مزہ کرکرا کرتی نہیں کرتی بھائی تو یہ بس ایسی ایسی والی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے اچھا خاصا دماغ جو ہے نا وہ گھوم جاتا ہے شیطان تو شیطان ہوتا ہے نا وہ تو اپنا تو کام کرے گا نا تو کڑوی بات کرنے سے میٹھی بات تو کر کرنی نہیں ہے شیطان نے تو لیکن الحمد ہے سنت کی میٹھے میٹھے مدنی پھول جو ہے نا وہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے بیانات یہ بہت ساری چیزوں کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں لہذا ہونا یہی چاہیے کہ اس طرح کے مدنی مذاکرے میں جو ہمیں یہ بہت خوبصورت اور پیاری باتیں بیان کی جاتی ہیں جیسے آج جھنڈے کے بارے میں کہا یہ ایک طبقہ ہے یہ عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کا طبقہ ہے کہ بقرعید بھی آتی ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا کیا تو یوں غریبوں میں دے دو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم فرض کی ہے ڈیفینیٹلی مسلمان ان کے فرض کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اب جو چیز نہیں بولنے کی کیوں بول کر خالی خالی اپنی ویلو خراب کرتے ہو یار چپ ہو جاؤ نا نہیں سمجھ نہیں بلکہ میں یہ بھی نہیں بھولوں گا کہ نہیں سمجھ میں آتا سمجھو کہ یہی شریعت یہ دین کی خوبصورتی ہیں سنیں ان کو سمجھے اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو جھنڈا لگانا نہیں سمجھ میں ہمارا مشورہ مان کر ایک بار جھنڈا لگا لے کیا بات یہ ہلے گا نا ہاں ایسا مدے کو مزہ آ رہا ہوگا تو جھنڈا لگا لیں کوئی کمکما لگا لے بلب لگا لیں چھوٹی سی جھال لگا لیں پچاس پچپن روپئے کی جھالیں مہنگی بھی نہیں ہے یہ لگا لیں یہ روپے کا خرچہ نہیں ہے یہ سو روپئے کا خرچہ نہیں ہے آپ کا سو روپیہ بھی نہیں لگتے مدنی پرچم اور ایک جالر سو روپیہ بھی نہیں ہے یہ سو روپئے کے اندر اندر مدینہ مدینہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کر کے دیکھیں اور یہ چیزیں چھوڑ دے کہ اس سے اچھا غریبوں کو مدد کرے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے پورا سال غریبوں کی مدد کے لیے رکھا ہے کرے اچھا پھر اس کی ہوتے غریبوں کی مدد نہ کرنے کا کون بول رہے بھائی سو روپے تو پچیس روپے کا جھنڈا لے لو پچہتر روپے کی گریب کی مدد کر دو بارہ بارہ جھنڈا لے لو بارہ روپے کی گریب کی مدد کر دو تو جس امیری سے فرما دے نا کہ لنگرے رسائل تقسیم رسائل لکھیں رسالے تقسیم کریں لیکن نیاز بھی باقی رکھے یہ بھی بہت ضروری ہے کیا بات بیلنس کے ساتھ بات کریں معتدل بات کریں افراد و تفرید دونوں سے بچیں یہ ہے مدری مذاکرے کی مدری محک ماشاء علی صلو اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد اور کیا ہے اب یہ کہ چلے آپ نے کہا ہم خوشی منانا شروع کریں گے اب یہ بھی بڑا اہم سوال ہوا آج کہ خوشی اب منانی ہے تو جیسے چاہے منائیں یہ بڑا بڑا آج تو پوری تکتیب کے ساتھ چلا جیسے چاہے منایا گیا جیسے بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی چائے ہاں یہ وہ جیسے سوال آیا وہی جی، جی، جی، اس کا بھی تو جواب دیا نام ملے لے کہ جو بھی ہے دیکھ میں تو یہ کہتا ہوں حاجی امین ایسے غم میں گموں سے بھری دنیا ہے اس میں اگر کسی کو خوشی کے جھونکے ملتے ہیں نا کیا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تو بندے کو تو چاہیے کہ جب اس کی غموں, کی غموں, کی غموں کے گرمی میں اگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشی کے کچھ جھونکے آئے نا تو فورن سدا شکر ادا کرے میں رب کی حضور بارد کہ بارد تم جتنا بارد اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا کیا تو اپنے رب کا شکر ادا کریں کوئی نعمت کا شکر کوئی گناہوں سے ہوتا ہے نعمت تو اللہ کی طرف سے ہے راحت سکون اللہ کی طرف سے ہے جب یہ خوشیوں کی گھڑیاں آئیں مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شکر ادا کرنے پر آپ پر یہ خوشیوں کے ایام یہ طویل فرما دے بات اور اگر غم کی, کی راتیں بھی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا کرے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بھی عطا کرے برشا. یہ سب اللہ کے غیب کے خزانے ہیں اللہ تعالی جس وقت چاہے کھول دے تو خوشیاں یہ اللہ کی رضا اور احکام شریعت کے مطابق ہی منانی چاہیے یہی الحمد الحمدللہ اس طرح کے مدنی پل فرمائے یہ آپ نے بول دیکھی تک فرمائی کہ ماشاءاللہ اس طرح کا اگر کبھی ہو تو یہ جو خوشیوں کے جو موقع آتے ہیں ہمارے بہت سے غم دکھ درد اور جو اداسیاں ہوتی ہیں دور ہو کر ایک ایک اچھا آپ دیکھئے کہ گرمی ہو رہی ہے اس میں کوئی ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو آپ کی فوراً توجہ چلی جاتی ہے یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آئی ہے بات گرمی بات میں بندہ اے سی والے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے ہا ہو جاتے ہیں نا ہاں اسی طرح انسان بات ہو کر بہت ٹینشن ہو گموں میں جی رہا ہو اچھا اور بہت اور اسی دوران ایک اس کو خوشی کی خبر مل جاتی ہے اور اس کا ایک بوجھ ہلکا ہوتا ہے میں کہتا ہوں اسی وقت اس سدا شکر ادا کرنا کہ سدا شکر کو جہل کہ قتل کا پتا چلا اور کیسے حالات بدر کے حالات اور اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کی موت کا کہ یہ مطلب واسبہ جہنم ہوا اور تو باقاع صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سدا شکر ادا کیا اپنے رب کے حضور بہت بڑی یہ سمجھے کہ خوشی کی بات تھی کہ یہ مطلب ہوا تو خوشی کے موقع پر یوں سدا شکر ادا کریں اللہ تعبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کہ میں نے اسے نعمت دی اسے میرا شکر ادا کیا اللہ کرم اپنے کرم سے ہم پر اپنی نعمت اور بڑھائے گا اچھا اس میں ایک بات اور مجھے کل کی ایک بیرون مرغ سے کال آئی تھی کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ شام آئے گی تو مدری مذاکرے میں شرکت کریں گے تو اسی طرح یہ جو خوشیوں کے دن ہیں اس کے بھی انتظار ہوتے ہیں جو اس کی خوشیاں مناتے ہیں یہ تو عجیب مطلب ربی الاول اور پہلی ربی الاول پہلی رمضان مبارک یہ تو وہ گھڑیاں ہیں کہ بس ان کے آنے کا بلکہ بعدوں کا تو ایک آدھ ہفتہ پہلے اگر بیان کیا تو دل کرتا ہے ہی اپنے جذبات ہوتے ہیں کہ جلدی سے دوڑ کر وہ ہے نا ٹھہر یا روح مستر تو نکل جانا مدینے میں کیا بات خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے کھولتے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سید العیسی علیہ السلام قرب احمد جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کس امام کے مقلد ہوں گے جزاک اللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا نبی علیہ نبی نبی السلاط اسلام کسی کے مقلد ہوں آ, وہ خود نبی ہیں اور البتہ وہ اپنی شریعت کی تبلیغ کے لیے نہیں آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو آگے پہنچائیں گے اسی کی تبلیغ کریں گے اور وہ خود مشتحد ہوں گے بلکہ نبی ہیں صاحب شریعت ہیں لیکن حضور علیہ السلاۃ اسلام کی شریعت کو آگے پہنچائیں گے وہ کسی کے مقلد نہیں ہو سکتے وہ نبی علیہ السلام میں امام رضی اللہ تعالیٰ نبی آ, کسی کے مقلد نہیں ہوں گے وہ بھی مشتحد ہوں گے البتہ جو صوفیائی کرام ہیں آ, ان کا کشف یہ ہے کہ ان, ان کے جو مسائل اشتہادی وہ نکالیں گے قرآن و حدیث سے وہ آئین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی آ, فقی مسائل جو نکالے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث سے اس کے مطابق ہوں گے وہ بھی امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے مقلد نہیں ہوں گے ما شاء اللہ. بڑی نالج کی بات ہوئی جلوس میلاد میں چلے گئے اب یہ جو ایک ٹاپک آج آیا تھا کہ جلوس میلاد میں نماز قضا نہ ہو اور اب یہ تو اس کا ہم آپ سے لیں گے لیکن جواب میں جو ایک بڑا پیارا ایک وہ امیر علیہ سنت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بعد ہوتے ہی بھی نمازی ہیں اب کوئی دوربین لگا کر یہ اگر دیکھ رہا ہے کہ نماز قضا کر رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑا ایک لوجیکل بات امیر علیہ سنت نے فرمائی کہ اس طرح کا بھی طبقہ جلوس میں تو ہوتا ہی ہے نا لیکن جس سے نماز کی فکر ہوتی ہے وہ طبقہ ہوتا ہے یہ فجر پڑ کر نہ یہ زور پڑ کر آیا جی جی بولے کہ یہ اثر کیوں نہیں پڑی کون سے زور پڑی تھی صحیح مغرب کیوں نہیں لیکن وہ جس کو جلوس میلاد کے حوالے سے لوگوں کو بدزن کرنا ہے نا بدگمان کرنا ہے تو ان کو یہ موقع مل جاتا ہے لیکن اے آشیکا نے میلاد موقع دینا نہیں ہے ہاں موقع نہیں دینا نماز کا وقت ہو نماز ادا کرنی. آد کرنی ہے یاد رکھیے گا با جماعت با جماعت ادا کر ہے ماشاءاللہ جی جی وہ ایک حدیث پاک ہے جو اسے لوگوں پر بڑی فٹ آتی ہے مستد احمد کی عدی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو خیر یعنی بھلائی کی بات سنتا ہے اور اس میں سے برائی کا پہلو نکالتا ہے آیا خیر کی بات سننے کے لیے لیکن نکالے گا اس میں سے برائی کا پہلو بوسوں کی عادت ہوتی ہے تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص جا رہا تھا اور راستے میں بکریوں کا ریوڑ آیا تو اس نے بکریوں کے مالک سے یہ کہا کہ مجھے اس میں سے ایک بکری دے دو تو مالک نے کہا ٹھیک ہے اس میں سے جو اچھی بکری چاہیے لے لو تو وہ اندر گیا اور جا کے وہ کتے کا کھان پکڑ کے جو حفاظت کر رہا ہوتا ہے وہ باہر لی آتا ہے تو فرمایا یہی مثال ہے کہ جو خیر سننے کے لیے آتا ہے بلائی لینے کے لیے آتا ہے لیکن اس میں سے شر کا پہلو نکالتا ہے اسی طرح یہ چیزیں ہیں کہ اتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں اتنی بلائیاں ہو رہی ہیں اس میں کسی نے کوئی غلطی کر دی اتفاق سے اور تو اس کو لے کے اسی کے اوپر شو یہ مچاتے رہنا یقینا یہ بھلائی میں سے شر والے پہلو کو نکالنے کی کوشش کرنا ہے تو اس طرح کی کوشش کرنے والے کے بارے میں یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے بہت پیاری مثال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی بیج لگا رہے ہیں ہم اور آپ نے آیا ماشاء اللہ لیکن یہ کہ اس میں وہ رضوان بھائی نے بھی تھوڑا ان کے جذبات تھے اور آپ کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو گفتگو ہو رہی تھی تو وہ یہی تھا کہ جب یہ زمین پر تشریف لے آتے یعنی صحیح نہیں لگایا جی جی اور وہ جب ہمارے سامنے ہی آزمائش ہو رہی تو یہ کہ جو لگانے والے ہوں وہ احتیاط اور لگانے والے کو اصل میں یہ امیل سنت جو فرمایا نا اپنے مدنی مذاکرے میں لگانے والے یہ جب یہ نیچے تشریف تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ نیچے تشریف لے کیونکہ وہ بھی رش میں ہوتا ہے بھیڑ باڑ ہوتی ہے تکم بےل بھی بعدوں کو دھو رہی ہوتی ہے مگر وہ تھوڑا سا وہ لگا کر اس کو چیک کر لے کہ یہ کیوں یہ پین بعدوں کا لگی ہوئی نہیں ہوتی ماشاء پین یوں مطلب جیسے کہ ہو گئی یہ جو آپ مدی چین کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ المدینہ نے اس بیچ کو آ, جاری کیا ہے ابھی کیا ہے روپے. روپے دیا ہے اس کا یہ بھیج لیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جھنڈا بھی ہے اور مدنی مدنی پرچم بھی ہے اور مدنی گمبد بھی ہے تو اس طرح اس کو مطلب تھوڑا سا چیک کر لیا جائے کہ یہ گر نہ جائے تو اس میں بنا بہت آتا ہے. تو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے تو اللہ کرے کہ اسے توجہ چلی جائے اور یوں اچھی طرح اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے صلی حبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ تقسیم رسائل کے حوالے سے بھی آج ماشاءاللہ بہت اچھی ترغیب ملی اور ہمارے زمزم نگر کے اور دیگر باب المدینہ کے بھی ذمہ داران نے بلکہ امریکہ سے اٹلی سے اور ہمارے رکن شورا عجی اظہر نے بھی نیتوں کا اظہار کیا تو یہ بھی ایک اہم کام ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جلوس میلاد میں کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت کثیر تعداد ہوتی ہے آشقان میلاد کی تو یہ تقسیم رسائل یہ ماشاءاللہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے نیکی کی دعوت پہنچانے کا تو یہ بھی ماشاءاللہ میر علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں اس کی طرف بھی آج کافی کلام اس میں ہو, ہو گئے تو ماشاء اللہ آپ دیکھے نا ہاتھوں ہاتھ کتنی رقم جمع ہو گئی جی جی تقسیم رسائل پر یہ جمین ہے پڑھنے کا جذبہ دینا ہے الحمدلہ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج کل ہماری جو قوم ہے نا یہ مطالعہ نہیں کرتی پڑھتی نہیں ہے مطلب ان کو یہ یہ بچاری انٹرٹینمنٹ کی نظر ہو گئی جمین ایک تفریح کی نظر ہو گئی ہے. پڑھنا جو ہے نا یعنی میں کتاب میں پڑھا بڑی پیاری بات لکھی لکھنے والے نے لکھی کہ آپ ایک شخص آپ دس سال کے بعد اپنے دو دوستوں سے ملتے ہیں دس سال کے بعد دو, دو سے دس سال پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اب دس سال کے بعد ان دو دوستوں سے ملتے ہیں آپ ایک ہی بات میں بہت فرق محسوس کر رہے ہیں بڑی مپی تلی اور بڑی میچورڈ قسم کی گفتگو کر رہا ہے اور ایک وہی چول بلا ٹائپ کا رہ گیا وہی وہ ادھر ادھر کی مطلب کہ وہ اینکی پینکی باتیں کر رہا ہوتا ہے لکھنے والے لکھنے کا جب آپ ان دونوں کا تجزیہ کریں گے نا کہ اسے دس سال کیسے گزارے اسے دس سال کیسے گزارے تو پتا چلے گا کہ وہ جو بڑی میچورڈ قسم کی اور نفی تلی اور بڑی سنجیدہ قسم کے موضوع کو لے کر آپ سے بات کر رہا ہے تو ایک تو اس نے بڑی خوبصورت کتابیں پڑھی ہوں گی اس نے بڑی اچھی صوبت اختیار کی ہوگی اور بڑا نالجبل اس کا پچھلا بیک گراؤنڈ رہا ہوگا دس سال کا اور بڑے پڑھے لکھے سمجدار اور تجربے کا لوگوں کے ساتھ ود گزارا ہوگا اور وہ جو چربلا ٹائپ کا نا اس سے اپنے دس سال وہ اسی طرح کچل کود میں ادھر ادھر گزار دیے ہوں گے وہ فلمیں دیکھتا ہوگا ڈرامے دیکھتا ہوگا اور ادھر ادھر کے ناولے پڑھتا ہوگا کیا اس کی باتوں میں کہیں بھی نہ ہاتھ ہوگا نہ پیر ہوگا تو یہ جو مطالعہ ہے نا مطالعہ صحیح مطالعہ دیکھے پڑھنے والے تو بہت ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں افس... افسانے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے یعنی حقیقت پر اپنی کوئی بات نہیں ہوتی اگر آپ بزرگوں کی سیرت پڑھ رہے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ نے سیرت پڑھی آپ نے کسی اور بزرگ کی سیرت پڑھی تو وہ ریئلٹی ہے نا اچھا کسی نے ناول لکھی افسانہ لکھا تو اس نے کوئی ریئلٹی نہیں لکھی ہے اس نے اپنے طور پر مطلب کہ تخیل لکھا ہے کہ جناب یہ دو تھے تو یہ تین تھے یہ چار تھے یہ یوں جا رہے تھے یوں کیا ایک سٹوری اس نے اپنے طور پر گھڑی ہے لیکن جب آپ ولی کرام کی زندگی پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے نا ان کو ان کا ایک پریکٹیکل ہو رہا ہے یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً ہمارے ورک شاپ لگتے ہیں نا تربیت لوگ کرتے ہیں ورک شاپ اس کو عام فیم اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور ایک پڑھے لکھے لوگ پروفیشنلزم کے اندر ورک شاپ لگائے جاتے میں نے بعد ورک شاپ کے حوالے سے کچھ باتیں سنی ہیں اور کچھ اس طرح کے مضامین بھی آئے ہیں دیکھا ہے کہ ان کی گفتگو میں بھی اتنا پریکٹیکل نہیں ہے یعنی بڑی خیالاتی باتیں ہیں اب یوں کر لیں تو یوں کر لے ایسا ہوتا ہے بیٹے یار یو کر لیں اچھا خود یہ پریکٹیکل جب یہ خود کرنے پتا چلے گا کہ صبر کس کو بولتے ہیں یعنی کہ یہ کہنا تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ کسی بزرگ کی سیحت بیان کرتے نا کہ بھائی انہوں نے اس طرح صبر کیا نا تو بات آتی ہے نا کہ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ یوں کرے یوں جیسے کہ وہ اب مثال پر کوئی ٹالرنٹ ٹولرنٹ پر کوئی ورک شاپ ہے تو ٹالرنٹ ورک شاپ ہے تو وہ کیا یوں ہوتا یوں کر لیجئے گا یوں ہوتا یوں کر لیجئے گا لیکن اگر کوئی مذہبی شخص ہوگا نا مبلک اور اس کے مزاج کے اندر تربیتی میٹر ڈیلیور کرنا ہوگا دیٹ مین وہ کسی بزرگ کی سیرت کو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک اپنے طور پر ایز ایکزامپل وہ ملائیں گے اب مثال کے طور پر اگر کوئی اس طرح کے کسی کو مبلک کو موقع ملے تو وہ ڈیفینٹلی حضرت مالک بھی دینا رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال لے آئیں گے کہ ان کا پڑوسی جو تھا وہ غیر مسلم تھا ملک میں دینا لال رہما کا واقعہ نا وہ جی نالے والا ٹھیک ہے نا تو وہ, وہ اس واقعے کو بیان کرے گا کہ دیکھیں ٹوٹ کس کو کہتے ہیں اچھا پھر اس کے پیچھے بری دلیل آئے گی کہ ان کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا اور اس نے ایک وہ جو ایک کوڑا اور کچرا اور گندگی حضرت کے سہنے سہن مبارک, مبارک میں وہ گراتا تھا تو ایک دن اس سے خود پوچھا کہ حضرت آپ کو غصہ نہیں آتا <سؤال> نہیں مطلب کہ وہ آپ کو غصہ نہیں ہوتا میں نے وہ بارد نہیں بارد آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ میں جھاڑوں اور میں نے رکھا ہوا وہ میں صاف کر لیتا ہوں پھر اس سے دوسرا سوال کیا وہ غصہ نہیں آتا تو پھر اس پر آپ نے قرآن کریم کی آیت بیان کی نا, نا شاید وہ شاید ہے نا وہ قاضی یہ وہ اللہسین یہی جی کہ اللہ تعالیٰ گصے پر قابو غصے پر قابو پانے والے ولافین لوگوں سے درگزر کرنے والے و اللہ یقین المحسنین اور اللہ تعالیٰ یہ نیکی کرنے والے احسان کرنے والوں کو بلائے کرنے والوں کو اسی طرح ترجمہ بنے گا موتی صاحب دو سکتا ہے محبت کرتا ہے تو اب کیا جب آپ ایک چیز دے رہے نا اگزامپل دیں گے اب ہمارے عموماً اگزامپل بزرگوں کے نہیں دی جاتی ایک ایسی فرضی بات کی جاتی ہے میں نے بعض اوقات ایسی چیزیں میرے میرے تجربے کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. فرزی بات دیکھیے یوں ہو تو یوں ہو جائے گا یوں ہو تو یوں ہو جائے گا تو بورڈ بھر دیں گے یہ بھر دیں گے اب نیلی پیلی آنکھوں والا سنہری بالوں والا سامنے آ جاوے تو وہ بولے گا یار یہ کر رہا ہے تو نہیں بول بول رہے وڈنگ تو میں نے بھی, بھی انگلش کی بولی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایویڈینس کے ساتھ بزرگوں کی سیرت کے ساتھ اور وہ جو ہے نا مطلب کہ ہیومن uh, رائٹس کے اوپر بات کرنی ہے تو لوگوں کے ساتھ کے بات کرنی ہے اچھا اپنے اندر اتنی وہ چیزیں پیدا کرنے کی بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے اگر کوئی واقعی لیڈرشپ اس اسکلس پر بات کرے گا پتہ نہیں کس کس کی مثالیں دے گا میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثالیں دیں ان سے زیادہ صلاحیت نہ کسی میں تھی نہ ہے نہ قیامت مدد آئیں گی بے شک ٹھیک ہے نا صدیق اکبر کی مثالیں دیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثال ظاہری کے بعد آپ نے کم بیش الیون لشکر تیار کیے گیارہ لشکر تیار کیے اور ان, ما, ان مطلب کہ ان فتنوں کا آپ نے مقابلہ کیا اور ایک مختصر سے عرصے میں یار مسلمانوں کے کی کیسے کو سنبھالنا اچھا پھر یہ پوسٹ یہ جو پوسٹ ہے نا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس سے پہلے کوئی اس پوسٹ پر رہا نہیں تھا مفتی صاحب اس سے پہلے اس پوسٹ پر کوئی نہیں رہا تھا یعنی یہ پوسٹ خود ہی اپنے اندر ایک کریشن پیدا کر رہے تھے اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خوب نبائی اس ذمہ داری کو مگر ان کے آگے بھی صدیق اکبر کی سیرت تو تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرما گئے نا کہ آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے آپ کا تقوا پرہیزگاری ہے سادہ مگر وہ مقابلے اور یہ ساری چیزیں پیدا کرنا جنگیں جنگے یمامہ مسلمہ قذاب کا جس طرح مقابلہ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو جس طرح آپ نے الوداع کا مطلب ان کو روانہ کیا منقار کا جس طرح مقابلہ کیا یہ ساری چیزیں جو آپ نے کی تو یہ واقعات بیان کرے تو لوگوں کے سامنے ایگزامپل آئے گی نا اسی ریئلٹی اسی زمین پر رہ کر کیا ہو سکتا اس کی ایگزامپل آتی ہے بالکل ہمارا ایک دفعہ اس طرح ورکشاپ ہوتا ہے جامعہ میں جامعت المدینہ میں وہ تین دن پورے ہوئے تو ایک تو یہ ہوا کہ کئی اسلامی بھائی ان کی زبان پہ یہ تھا کہ درس یہ اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو آج یہ جو ورکشاپ ہے وہ جامعہ نے دکھایا نہ ہوتا یعنی وہ حادت نہیں تھی جو امیر علی سنت کے مدنی پھول تھے وہ سمجھ لیں کہ وہ انگلش کے الفاظ کے اندر ایک جو نئے انگل طریقہ کار ہوتا ہے اس کے انداز میں بیان کر کی ہے لیکن نے بہت صحیح بات جی دوسرا پھر اس کے بعد مفتی قاسم صاحب دمترکاتمل عالیہ کا بیان ہوا تو ہم بھی سن رہے تھے تو اس وقت کافی ساری باتیں اس کی رتیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آ رہی تھی تاکہ جتنی بات انہوں نے بیان کی ہے جو ہمارا ہوا ان کی ہر بات جو ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے قرآن کے اندر ہماری حدیث کے اندر ساری باتیں موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے جو سیرت طیبہ کے اندر واقعات پیش آئے آپ دیکھتے چلے جائیں انہی میں سے یہ چیزیں نکالی <تصفح> <گی انتیز تصفح> <ہی> انتیز <تصفح> انتیز <تصفح> ساری میرے ایک دوست ہیں ایک آپ کہہ سکتے کہ ہائی فائی پروفیشنل ہے اور ان کی زندگی کا ایک حصہ اسی پروفیشنل اور تعلیم اور یہ ولڈلی ایوکیشن دنیاوی تعلیم اور اس کے ہی پیچھے ان کی زندگی کا مطلب تقریباً بڑا حصہ گزر گیا اس سے بڑے شاپ اٹینڈ کیے ہیں بڑے شاپ اٹینڈ کیے مگر دعوت اسلامی کے جتمات میں بھی اس کا آنا جانا رہتا ہے رہتا مطلب hey, وہ بادشاہ نہیں ہمارے مدری اولیا میں نہیں ہے مگر ہے hey, دعوت اسلامی کا شروع سے محیط بھی ہے محبت بھی ہے امیر کا مرید بھی ہے اس سے مجھے تھا کی جتنے بھی ورش سے اوورسیز ورک شاپ بھی اٹینڈ کیے ملک سے باہر بولے میں نے اتنے ورک شاپ اٹینڈ کیے ہیں اتنے یہ ورک ب... یہ ورک کی ٹرمالوجی آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کل پروفیشنل میں ورک شاپ سب نے تربیت تربیتی سیشن جس کو کہہ لیں تربیتی سلسلے کی تربیتی نشیت سے کہہ لیں اسے ورک کا نام دیا جاتا ہے تو بولے میں نے اتنے ورک شاپ اٹینڈ کیے ہیں مگر جب میں اجتماع میں آتا ہوں نا داؤود اسلامی کے, تو اس سے بہتر طریقے سے باتیں حدیث اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں سن رہا ہوتا ہوں اور مجھے یاد آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے پھر بات کی کیا بات کی دی یہ بھی تو بات کر رہے ہیں وہی تو چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں اب مسئلہ یہ کہ ہماری مائنڈ میکنگ کی ضرورت ہے ہمارا مائنڈ بدل دیا گیا ہے جب ایک داڑھی والا ایک تو امام والا اور ایک سادہ لباس والا جب آپ کو کوئی بات کرے گا تو میں لگتا ہے یار یہ مولانا کیا بات کرے گا اب قرآن کریم کی جو آپ کو باتیں سنائے کہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جس کے بارے فرمایا ہر شے کا علم قرآن میں ہے قرآن کلو کلو فی کل فی کتاب مبین ہر شے کا اس روشن کتاب کے اندر ایک کول کے مطابق قرآن پاک اس میں ہے بیان حدیث میں آپ حدیث تو پڑھیں حدیث تو پڑھے کی اس نے اخلاق کتاب ہے باپ پڑے باپ اس نے اخلاقی کتاب نا ایک طلاق دے ہے بی بی ہی رادا نا کون سی ورک شاپ کی بحث ہے بیوی بجانے کے لیے حسن اخلاق کتاب پڑھی بی بیوی بج گئی گری بج گیا ہے نا شاندار بہت شاندار کتاب ہے الحمدللہ مجھے یاد پڑتا ہے اجمین شاید میں نے دو یا تین دفعہ یہ کتاب پڑھی ہے بہت بہت اور اس سے اتنے بیان نکالنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس میں مضامین بہت ہمارے حسن اخلاق کا کانسپٹ موتی صاحب کیا ہے ٹھیک ہے اخلاق ہے یعنی یہ کھندا پیشانی کے ساتھ پرجوش انداز میں اور والیانہ انداز جس کو ہم کہتے ملنا یہ ایک حسن اخلاق کی قسم ہے اور ہمارے یہی سارا حسن اخلاق بھر دیتے ہم لوگ مگر اس میں جو صبر کا بیان ہے نرمی کا بیان ہے درگزر کا بیان ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے عنوان آتے ہیں اس کتاب کی انڈیکس جو ہے نا فہرست اس کو پڑھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے اخلاق کے اندر کچھ کتنے ٹاپک ہیں الحبیب اللہ علیہ وسلم جی آج آج نالے نے پاک لگانے کی ہمت نہیں ہوئی پاپا کی یہ, یہ سمجھے کہ یہ, یہ مطلب بہت بڑا امیل سنت کا یہ تھا کہ آپ اس معاملے میں بہت زیادہ مطلب کہ اللہ تبارک و وطلا سے مطلب کہ ایک علم ہے عالم ہے تو یہ بڑا محتاط انداز آپ کا ہے کہ اس سے شرعی حکم آپ کے سامنے آیا کہ یوں رکھے پھر وہ بات جو تھی میری انگلی اپنی انگلی کی مثال دے میں ان کی انگلی کی مثال نہیں دے سکتا ٹھیک ہے ظاہر ہمارا گھر ٹیڑھا انہوں نے یہ تو بتایا نا کہ مقدس شیخی تعظیم ہے کیا بات ہم تو یقینا نقش نالے نے پاک ان کے صدقے سب کو تعظیمیں ملی ہیں لیکن ایک مرید کے لیے پیر بھی مقدس شخصیت ہوتی ہے تو جیسے عموماً میں میرا مزاج ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ امیر سندر نے اپنے الٹیا سے پیر نے الٹا نہیں جمتا نا دل کی جانب امیر پیر صاحب کے دل کی جانب تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک خوبصورت ہمارے لیے میسج تھا کہ ایک تو شریعت کی بجاوری کے زینت مرد اور یوں لگانا یوں لگانا پھر ایک فکی حکم شرعی حکم کا اس قدر اپنے دل و دماغ پر اس کو لینا کہ اس پر کروں یا نہ کروں دل کرتا ہے مگر شریعت کا حکم یہ ہے پھر آپ اپنی اس پوزیشن کو جانتے ہیں کہ جو میں کروں گا نا وہ میری قوم کرے گی یہ آپ کیسے بھولیں گے تو آپ اپنے اوپر چیزیں وہی لازم کر لیتے ہیں یعنی وہ چیز آپ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو اگر میری مجھ سے محبت کرنے والے یا میرے مریدین وہ کرے تو ان کو سواب بھی ملے نا تو یہ اپنی آپ کو ان تمام تر خیالات اور تصورات کے ساتھ بچانا اور لے کر چلنا یہ, یہ ہے بڑا ٹینشن والا کام ہے بڑا ٹینشن والا کام ہے اللہ ان کو سلامت رکھے حبیب صلی اللہ صلی اللہ, تعالی علی محمد. اللہ تعالی علی محمد جی آج ایک بات چھڑی کہ مصروف لوگوں کے پاس ہی ٹائم ہوتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ تو ہمارے جو شخصیات آتی ہیں تو ان کا تو یہی ذہن ہوتا ہے بھائی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو باپا نے فرمایا مصروف لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے یہ اصل میں ہم نے امیر سننے سے بہت عرصہ ہوا دیکھا ہے کہ عموماً بڑے لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے مزدوروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مزدور تھک جاتا ہے بڑا آدمی تھکتا نہیں ہے جی مگر یہ باپا نے جو ایک بات جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت اس دوران بیان فرمائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر ملوں گا بار بار یا ان کے پاس جسما میں جاؤں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ میری امپورٹنس کم ہو جائے گی تو ایسی امپورٹنس کو کیا کرنا ہے اور واقعیت یہ ہے کہ بڑے لوگ عموماً اس طرح مطلب یہ ان کی یا تو اپنے ایگو میں مر گئے اپنے ہی خال میں مر گئے یا مطلب یہ اپنی سوچ میں مر گئے کہ نہیں یار تو بھائی ویلیو کدھر کی ویلو کون سی ویلیو کی بات کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول عزب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سیکھنے میں کس ویلیو کی بات کریں اس چکر میں کئی ذوق کئی شوق کئی علم دین کے ایسے خزانے بٹ رہے ہوتے لوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب روزانہ آفس جانے سے کون سی آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے روزانہ فیکٹری پہ جانے سے کون سی ویلیو کم ہو جاتی ہے روزانہ جم کھانے میں جاتے ہیں روزانہ ادھر ادھر جاتے ہیں روزانہ ٹینس کھیلنے کہیں جاتے ہیں سوئمنگ کرنے ہی کے لیے جاتے ہیں کئی اور مطلب کہ ایکٹیویٹیز لے کے جاتے ہیں کون سی ویلیو کم ہو جاتی ہے کس قسطیں کہ دیے کہ روزانہ کہیں جاؤ تو ویلیو کم ہو جاتی ہے اگر آپ خلاص کے ساتھ ماحول میں آئیے کے ساتھ اگر کوئی کام کر رہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو کیسے ویلیو کم ہونے کی بات کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جاؤں گا تو ان کو لگے گا کہ اس کے بعد ٹائم ہے تو اگر کسی کے بعد واقعی دین سیکھنے کے لیے اس کے بعد ٹائم مل گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں تو اس چیزوں سے نکل کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں اس سنتوں بھرے اجتماعات میں آئیں نیکیوں برے مدنی ماحول میں آئیں مدنی قافلوں میں سفر کریں عاشی رسول میں گھل مل جائیں کیا اور مطلب کہ اس بات کو چھوڑ دے کہ میں چھوٹا کہ میں بڑا کہ میں یہ کہ میں وہ نہ میرے منصب یہ نہ یہ نہ, نہ انما انما اکرمکم ان دلّاہ اتواکم بے شک اللہ ان اکرمکم ان اکرمکم ان دلّاہ اتواکم بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے ماشاء تو زیادہ پرہیز گاری یہ پرہیزگاروں کی صحبتیں ملتی ہے کیا بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق اطا کرے مدنی مدنی مذاکرے کی مدنی محک سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے ایک, بات, ایک بات اور پوچھوں جی کہ جب دعا امیر السنت نے کراتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تین دن مدنی قافلے میں بارہ دن ایک ماہ بارہ ماہ وقف مدینہ ہو جائیں اے اللہ قبول فرمائے اب وہ جب دعا ہو رہی ہو تو اس میں میرے دل میں ایسی کیا تمنا ایسی پیدا ہو جائے کہ میں دل سے آمین کروں یعنی میرے کاروبار میں برکت ہو تو دل سے آمین اور مشکلات دل سے آمین دین کے لیے میں قبول ہو جاؤں میرا وقت قبول ہو جائے میری صلاحیتیں قبول ہو جائیں یہ جذبہ آخرت, آخرت کی طرف سوچ ہوگی ना ना تو انشاءاللہ یہ دل سے بھی آمین نکلے گا زبان سے بھی آمین نکلے گا کہ ایک کاش ایسا ہو جائے کیونکہ میں نے دیکھا ہے بلکہ میرے پاس آج ایک اتفاق سے ایک ہمارے آفس میں ایک مکتوب بھی آیا تھا کہ وہ کسی نے مطلب تھوڑا اپنے انداز میں وہ تنزیہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ تو دعا دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا یہ کریں گے تو یہ دعا دے دی اس کو تو ایک تو یہ طبقہ ہے جو اس طرح کی سوچ سوچتا ہے کہ دیکھو یہ کرنا تھا تو یہ دعا دے دی اور ایک یہ طبقہ ہے کہ جب اس کو لنگر کا اعلان ہوا تو اس نے فوراً پیغام بھیج دیا تقسیم رسائل کا اعلان ہوا پہلے بھیج دیا تو وہی بات ہے کہ میرے پاس مال تو ہے مگر رب تعالیٰ میرے مال کو قبول فرمائے اس میرا مال اللہ کے دین میں استعمال ہو جائے میرا وقت اللہ کے دین میں استعمال ہو جائے میری سوچ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے تو اس طرح کی سوچ سمجھ جذبہ مدنی ماحول مدری مذاکر آتے رہیں گے تو یہ مدنی سوچ کی بات رہے گی ان صلو اللہ اجازت دیں سر